تو درگاہ پر جانا کیسا ہے یہ ہمارے مسلک اور مذہب میں ہمارے علماء نے ناجائز لکھا اس میں علماء کے دو فتوے بعض علماء نے مزارات پر جانے کی اجازت دی لیکن اکابر ہمارے علماء نے مزارات پر جانے سے خواتین کو منع کی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا خروج خرو عورتوں کا باہر نکل ہندوستان جانا مزاروں پہ جانا اولیاء اظام مشاعت کے مزار پر جانا یہ منع ہے البتہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر خواتین کا حاضری دینا یہ جائز جیسا کہ سیاح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے تو مزاروں پہ جانے سے خواتین کو منع کیا اور ایک مرتبہ مردوں کو بھی منع کیا جس کو لوگ عموماً ٹی وی وغیرہ کہتے مزاروں پہ نہ جایا جائے وغیرہ وغیرہ آنا کہ یہ غلط خود سیاست میں حدیث موجود ہے کہ کہ میں نے تمہیں مزاروں پہ جانے سے منع کیا تھا مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اب جاؤ اور خود امول مبین حضرت عاشق صدیقہ اس کی راوی ہیں کہ میں نے حضور کو تلاش کیا تو آپ کو جنت البقی میں پایا اور حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر رہے اسی طرح غزل احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے حضور علیہ السلام بڑے پابندی سے ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور حضرت صدیق اقبر بھی جاتے فاروق اعظم بھی ان کے مزار پر جاتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے اور اس مسئلے پر ہم نے ایک بڑی مفسوط کتاب بھی لکھی ہے مزارات اولیاء اور تبسل جس کو ضیاء القرآن لاہور نے چھپا جو عام بازار میں آپ کو مل سکتی تو خواتین کا مزار پہ جانا امول ممی حض عائشہ صدیقہ جب حضور کا وصال تو مزار پر حاضری تھی کہا آپ کیسے آئی مزار فرما کہ یہ میرے شوہر تو خاموش ہو جب حضرت ابو بکر صدیق وہاں دفن کیے گئے جب پھر وہ جانے لگی تو لوگوں نے پوچھا اب آپ کیوں جاتی ہیں فرما ایک میرے شوہر ہیں دوسرے میرے ابا لوگ خاموش ہو گئے جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اور حضرت عائشہ صدیق ام مومنی نے اپنے لیے جگہ رکھی دفن کے لیے لیکن حضرت فاروق آزم تین دن چونکہ زخمی رہے اور تین دن زخمی رہنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ تم ام المین سے اس جگہ کے لیے ہم سے بھیک عمر تم سے بھیک مانگو کہ جو جگہ تم نے اپنی لیے رکھی وہ تم مجھے دے عبداللہ ابن عمر وہاں گئے ام المین سے ملے اور کہا ہمارے ابا تو اس وقت بالکل آخری حالت ان کی خواہش یہ کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے وہ میرے ابا کو دے ام المنی نے فرمایا قسم خدا کی آج میں حضرت عمر کو اپنی جان پر فوقیر دوں گی اور جاؤ ان سے کہہ دو میں نے اپنی جگہ تمہیں دے دی فاروق اعظم وہاں دفن ہوں اب جب امول مومنین کو دیکھا کہ برقع پردے میں ملبوس ہو کر حضور کے مزار پر آئیں کیونکہ ان کے نزدیک نا محرم تھے حضرت فاروق اعظم اس سے دو دلیلیں ملتے. ایک تو یہ کہ نا محرم عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں اور ایک دلیل یہ ملی کہ حضور کے مزار بر انوار پر خواتین کی حاضری جائز ہے اور جو دین جنہوں نے خواتین کو مزارات میں جانے کی اجازت دی ہے وہ اگر آج مزارات کا حال دیکھ لیں خواتین کا حال دیکھ جو مزارات میں بھگڑا ہو رہا ہے چادر لے کر کے ڈانس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور مزار پہ ایسے جا رہے ہیں لبسٹک پاؤڈر میک اپ کر کے کہ جیسے کہ بلی میں اور شادی میں کہیں جاری نہیں وہ فوقا اگر آج زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی یہ کہتے کہ بھائی جنہوں نے مزار پہ جانے کا وہ بالکل درست تھا اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتے اس لیے خواتین کا مزارات پہ جانا ناجائز ہے اور یہی فتویٰ دیا جاتا ہے